بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قل ہو اللہ احد کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے اللہ الصامد وہ معبود برحق بے نیاز ہے لم یلد ولم نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا والوں کفون اور کوئی اس کا ہمسر نہیں